اللهم وبركاته والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم الأنبياء محمد وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء أما بعد فعل بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلق المشحون فساهم فكان من المضحضين فالتقمه الوححون تو وہ ہو مل مسب للب سفی بت نہیں علاج میں جو باسو ونبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى مئة ألف الله يزيدون امامتو بالله صدق الله مولانا العظیم وصدق نبی ان اللہ و صدق رسول الله نبي الجليل الكريم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاه والسلام عليك يا سيد رسول الله والا لا صحاب گیا سید حبیب اللہ صلادو سلام علیہ گیا سید خاتم اللہ عالاب گیا سید یا رحمت اللہ عالمی السلام علیکم حمد و سنا درود ختم لمبیا و بعد دعا ہے رب العالمین کلمہ حق اقنے دی توفیق عطا فرماوے دل دماغ زبان نگاہ نو غلطی خطا تم معفو فرماوے اس بندہ ناچیز دیاں تمام کوتاہیاں لغزشاں گناں غیر کبائر تو درگزر فرماوے ازان گرامی اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان قصه یونس علیہ السلام اس قصہ مبارک تو جو سبق حاصل ہوتا ہے وہ آخر دندر سبق بھی بیان کرانگا اس مبارک کسے والے شارا تقریباً اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید اندر تین مقامات تین سورتوں میں ہیں سورج انبیاء سورہ صافات سور قلم انہ تین سورتیں چ اس مبارک کسے کا ذکر اجمالم اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں جناب دے سامنے اس موضوع مفصل جو بیان کرنا ہے وہ تفصیل آزیزی شاہ عبدل عزیز محد سے دہلویر اللہ تعالی انتیسویں پارے کی تفصیل سورہ قلم دے اندر جو ہے اور جس طرح انہوں نے کسی بیان فرمایا ہے میں اسی طرح ہی جناب دے سامنے پیش اس واسطے کہ شاہ عبدل عزیز محد سے دہلوی رحمت اللہ علیہ آپ سنعت کی حیثیت رکھ دینے اور ع عالم دین شاہ مضبوط عالم سن اس واسطے انہوں نے جی میں بیان کیتا ہے میں اوے جناب کے سامنے بیان کر کرانے حکیم فرقان مجید نے سور صافات حضرت یونس علیہ السلام دے رسول ہون دا تذکرہ فرمایا ہے کہ آپ رسولوں نے ربانی فرمایا اِنَّ لَمِنَ فرمایا بے شک یون سلئی سلام رسواں نے کا لل فل گل مشہور تو محبوب وہ وقت یاد کرو جب آپ یعنی یونس علیہ السلام کشتی پری دوڑ کے گئے یہ ہے آپ کے رسالت اور اس واقعے اشارہ تفصیل قصہ ہے یا کس کی وضاحت ہے بھائی حضرت یونس علیہ السلام بنی اسرائیل دے علاقہ ہے فلسطین دن رے سن کتنے فلسطین دے اندر آپ دا مسکن سی جس شہر فلسطین آپ رے سن اتے تقریبا پانچ پیغمبر اور بھی سن اس ملک کے بادشاہ دا اس مبارک سی ہزتی جڑے صاحب المر اوے نبی سہنا دوتے حکم چلدا سی اور بادشاہ وقت دی مرضی اور دے حکم دے مطابق چلدا سی وہ پیغمبر دا نام سی حضرت شعیہ علیہ سلام حضرت شعیہ علیہ سلام حضرت یونس علیہ السلام اور دیگر چ... تقریباً تین امبیا یا چار اس بستی کے اندر اس علاقے کے اندر راہوں نی نوا اور موصل کے علاقے سیوتھوں اتوں کے بادشاہ نے اس فلسطین دے علاقے تہ حملہ کر د بنی اسرائیل دی قوم دے کئی بندیاں نو پھڑ کے گرفتار کر کے وہ لے گیا کئی قتل کر داد شاہ وقت حضرت شاہ شاہیا اسلام کے کول آیا اب کی ماجرا اڑن جوگے نال نہیں نہ نا لڑدیا مسلا لونا قیدی چھڑانے نے تو مہربانی فرماؤ اناں پیغمبراں وچوں جنہاں تے تواڈا امر چلدا ہے کسے ایک پیغمبر دا نام منتخب کر لو اوناں نو اس بادشاہ تے اودی قوم ہل بھیج دے نے او جا کے اللہ دا پیغام سناون گے اور اس بادشاہ نو اللہ دے حکم دے مطابق مجبور کرن گے اس گل دے کیوں بنی اسرائیل دے جڑے قیدی فر کے لے گیا ہے نا نو رہا کر دے اور واپس چھوڑ دے حضرت شاہیا علیہ السلام نے فرمایا بادشاہ وقت ہزکیا کہ تسی یونس بن متا متا آپ والد گرامی دا نام سے یونس بن متانو آخو بڑے عبادت گزار نے اللہ تعالیٰ دے خاص مقبول نو تسی انو اس کام کر کے سمجھا خوف تے نہیں تے اللہ تعالیٰ موجلوں ہدایت دے, دے, دے گا بہرحال تس شہر دے واسطے یعنی اور موصل شہر دے واسطے حضرت یونس جہے نے بالکل مناسب رہنگے لہذا حضرت شاہیا نے حضرت یونس علیہ السلام دا نام پیش کر دتا حضرت ہسٹیا جہے بادشاہ سن وقت دے وہ سیدھے گئے حضرت یونس علیہ السلام دے کور سے فرمایا عرض کیتی جناب تصا اس طرح کرو بنی اسرائیل دے قیدیاں نو چھڑاون سناو اور نیموا اور موصل شہر دے بادشاہ اور دے متکبرین لوگوں دی تبلیغ منتخب کیتا گیا ہے اس واسطے تشیں چلے جاؤ تشریف لے چلو آپ نے فرمایا کیا میرے بارے کوئی وی آئی ہے رب سونے کی طرفوں اللہ نے میرا نام منتخب کیتا ہے کہ انہوں ہی بھیجنا ہے انہ آخیا نہیں جی یہ تو کوئی نہیں فرمایا پھر کسی اور منتخب چ کرو آخیا جی بہرحال تو ساڈا جانے مناسب ہے آپ جلال چاہ گئے گزب چے چ کے تر پے اپنے خاندان کے بندے کال لے سن وہ بھی لے کے آپ نے سفر فرما د فلسطین تو موسل عراق کے شام دے درمیان علاقہ لگتا ہے جدوں اتے گئے پہنچے آپ سرکار نے جا کے تبلیغ شروع کر دی جا کے بادشاہ وقت نو ملے فرمایا تو بنی اسرائیل کے قیدیاں رہائی دے دے نو پڑ کے لے آپ کئی سال دے اندر رہے انجھا رہے تبلیغ فرما رہے دین حق اللہ سونے دا پہنچا رہے رہے بادشاہ نو جا کے سیدے ملے آپ پتا سی بادشاہ وقت جی ٹھیک ہو گیا تے پھر سارا معاملہ درست ہو جانا ہے بادشاہ وقت نو نپ نے جا کے سمجھایا ہو، باقی دی قوم نو دعوت دیتی نو تبلیغ فرمائی کہ بنی اسرائیل دے قیدیاں دے ظلم و ستم دیو چڑھ نو واپس روانہ کر دیو اور اللہ سونے دے عذاب تو بچ جاؤ اگر تا نہیں کرو گے اگر تسان باز نہ آئے اور جناب بنی اسرائیل دے قیدیاں نو تسا نہ توڑیا تو پھر اللہ دا عذاب آ جاوے گا حضرت علیہ السلام نے جناب تبلیغ کرنے تو بعد دی آزاد کی دھمکی دیتی اور خبر دیتی کہ اگر تو سامنے باز نہ آپ نہ چھڈے اور بنی اسرائیل کے قیدیوں نہ چھوڑیا کفر باز نہ آئے تے پھر یاد رکھ لو تو عذاب آ جائے گا بادشاہ وقت کہیں لگا اگر رب تیرے اگر رب تے آتا بنی اسرائیل کے پھر میں اسے جا کے حملہ کر کے لا آل ہی کیوں اللہ سونا مینوں لیا نہ دالوم ہوا تے کوئی ہاں جی تصویر جناب ایوے مار چٹا انکار کر نو اللہ سونے جناب سنبھالی نہ گئی ایک جلال تیار ہو جاؤ تین دنوں دے اندر اندر تذابا جاوے گا اللہ سونے دائے گا آپ نے اللہ سونے دے نال گل کر لیما میں رسائنا تبلیغ فرمائیے انہ نو تیرے دن کی سمجھا رہا وا مگر کسی گل نے اثر نہیں اللہ سونے نے فرمایا ایلان کر دو تین دن تین دن کے اتنے حضرت یو نوس علی نے انہوں نے ایلان کر دیا ادابے خدا دا کے تین دن کی مہلت دیتی جاتی ہے تمہوں اگر تسی بدل جاؤ گے ٹھیک ورنہ عذاب خدا تمہوں لے جاوے گا حضرت یونوس علی اسلام قربان جاواں اپ نے انہاں نو جناب عذاب خدا دی خبر سنا کے اور جناب اوتھوں اپنے اولاداں اپنے اولاد گھر والے اور دوست احباب جڑے خاندان والے نال لے گئے سن حضرت یونس علیہ السلام نے انہاں نو وستی تو باہر لے آ کے جناب کسے دور جگہ تے جا کے نال ڈیرہ لا لیا اور نال خبر رکھنی شروع کر دتی کہ اللہ سنندے عذاب کے سال دلدر انہاں نو پہنچدا ہے اور جب جناب یونس علیہ السلام ٹر کے گئے تے پیچھےوں عذاب الہی دی سار تے تے شروع ہو گئے دھوان دے در اگ جناب والا وہاں کے چھتاں دے نیڑے آ پہنچی جدو دھواں اگ جناب دے, دے, دے چھتاں دے نیڑے پہنچی تے ڈر گئے بادشاہ وقت خوف زدہ ہو گیا جدو خوفزدہ ہوا تو انہیں قوم آخیا خبردار ہو جاؤ اللہ سونے وال رجوع کرو تے تا جناب فکیر درویش اتنے آیا سی او سچا کوئی اللہ کا بندہ سورن وہ جناب تلاش کرو نوں لبو تے جناب کیں کریے سالاب کو بچوں کا ہوں یہ رستا دے کہ اللہ سونے توبہ کی جائے قوم بادشاہ دے پچھے چل کے انہوں نے سارے اپنے بچے مال ڈنگر جناب شہر تو باہر لے آن دے. شہر تو بار لے لیا اپنے کپڑے جناب سر تو لا دیتے پیروں تو جتی لا لا جا تے جناب فریادہ کرو کر دیچے جناب وکرے کر لے ماوا تو بچے جدا کر لے مال جناب بچے جدا کر لے ڈنگر تو بچے وکھرے کر لے فریاد کرنی شروع کر دیتی ماوا وکھریاں رو لگ پانچ پتر وکھرے رو لگ پئے اور مال ڈنگر وکھرے فریادی ہو گئے لا دی بارگاہ اندر بارش وکرا فریاد کرنی شروع کر دیتی یا مولا کریما سا تیرے پیغمبر یونس سچے سن مولا کریما سانو معاف کر دے سا کربی پیگمبر کی گلو یا مولا سانو سانف کر دے جدوں ادھر جناب ادھر آسمان کے اتوں آزم عذاب اتریا کھلائے اور ادھر جناب درج فریاد اٹھ پیے ادھر الا سونے وال جناب رجو شروع کر رونا در گڑا شروع کر دروا دیا بچے ماسواں پیندیاں مال ڈنگر پیاسے پہ مرد نے یہ حالت جدو اللہ جلا جلا لے اور آپ نے کیونکہ اللہ سونے نے حضرت جنو سلائی سرام فرما دے بدل گیا میں پھر آداب اٹا لوا گا حضرت شروع کر دیتی اپنے جناب تکبر چھڈ دیتے گفر چھڈ دیتے اللہ سونے وال دل نہ لگ گئے اور جناب فریادہ تیخا پکارا اللہ کی بار گا دل کی ربد رحمت نیا اللہ سونے دی رحمت رحمتہ رحما گیا مہربان ذات دی رحمت جوش آ گئی اللہ سونے نے حکم فرما نا دا عذاب ہٹا جاوے عذاب ہٹ گیا بادشاہ سی رستے دے آ گیا جدو عذاب ہٹ گیا اللہ سونے دے جناب اللہ سونے دی مہربانی دے نال معلوم ہویا اس گل تو پتا پیا لگتا ہے کہ جدو اللہ سونے دی مخلوق کرا لگے فریادہ کرے روے رو گڑگڑا معافیا منگے سچی توبہ کر اللہ سونے کا ازاب آو والا سرا ہمیشہ ٹال ہی ہے قربان جاوا اللہ دیا بندے اللہ سونا عذاب اسے مقصد واسطے ہی لے آئے ہاں جی کہ اللہ سونا کسے طریقے اے میرے عذاب کی سختی ویگ کے جناب اپنے کرتوت بدل لین اپنے حالات بدل لین اپنے جناب املوں چڑ جان بریا چنے املے لگ جان میری نافرمانی تے کفر تو بعد آ جان قربان جاوا یونس علیہ السلام دی اس قوم تو عذاب ہٹ گیا بادشاہ نے شکریہ ادا کیا ہاں جی سجد گر گیا جناب توجہ فرما اور ایلان کر دادشاہ نے کہنے لگا جا سو اس, یو اس یونر نو لب کے لیا گا درویش نو لب کے لیا گا جی جا تلاش کر کے لیا گارش یتا کرا مالو لے, لے لو دے اندر میں جناب ہاں جی کیونکہ وہ بادشاہ دے مقدر چنے سر تھی اللہ سونے دا عذاب دے خوف نورن بدل گیا تقدیر وہی بدل گئی اللہ سونے دے عذاب تو بچا لیا ایک دوڑیا جناب چارے پاسے بندے دوڑ پائے حضرت یونس علیہ السلام دی تلاش دندر دندر کے اندر ادھر حضرت یونس علیہ السلام انتظار سڑک کدو آزاد نو ختم کرنے واسطے جب جناب نو دے دیہات والے لوگوں نے دس دب دا عذاب ٹل گیا ہے اور معافی مانگ بیٹھے نے او معافی مانگ بیٹھے نے حضرت یونس علیہ السلام نو جب خبر ہوئی کہ انہوں تو عذاب ٹل گیا ہے آپ کے دل دردر آپ دے دل مبارکر جناب کیونکہ خیرت لاہی این زیادہ زیادہ گیرت خدا بندی سہت ہوبارک مبارک د برداشت نہ جناب نہ جناب اراد کر بیٹھے میں ادھر نہیں جانا اس واسطے کہ ادھر عزاب نہیں آیا اللہ سونے کا میں آیا ازاب آ جانا جی تمہ خفگی گسا اس گل کا آ گیا اس وجہ سیا کہ جناب میں اللہ سونے کا طنڈے تے آ جانے انہاں تے عذاب الہی نہیں آیا ہاں جی انہاں تے عذاب خدا دا نہیں آیا اس واسطے ہن میری جناب تھے جناب سبکی ہونی ہے ہاں جی میری جناب توہین ہوے گی اور جناب میں انہاں دے اندر ایک قانون سی کہ جڑا جھوٹ بولدا ہوندا سی جڑا جھوٹ بولدا ہوندا سی انہوں قتل کر دیتا جندا سی اور جناب یاد رکھ لے ایک نقطے دی گل پیا کرنا وا کہ صرف توبہ جڑی ہے توبہ اے ਸਾڈے نبی پاک دی شریعت تے مطہرہ پہلیاں قوموں توبہ نہیں سی نسیب ہونا قتل ہی جے جی کوئی جھوٹ بول بیٹھ دا سی, انو قتل ہی کیتا سی مگر قربان جانا رہنا کل صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلہ جلیلہ واسطے اللہ سونے نے توبہ رکھ دیتی ہے بغیر قتل ہی توبا دلہ گنا فرما چکا ہے قربان جاوا اللہ دیا بندہ جدو گسا جناب گسے غص اس غصے دے اندر اس غضب دے اندر کہ یہاں دے عذاب نہیں آیا اور جناب کھڑے کیوں نہیں گئے جی اس غصے دے اندر اپنی قوم دے غصہ پکڑتے غیرت اینی شدید آپ کہ جناب آپ اللہ سونے تو بار بار اتنے کر دے رہا یا اللہ یہاں تے عذاب بھیج دے یا اللہ یہاں تے عذاب بھیج دے یا اللہ, اینا دے دے یا اللہ اینا نو ختم کر دے آپ دی جناب دعا کرتے رہے مگر قربان جا جب اللہ تعالیٰ قانون جڑے معاف جڑے معافی مانگ لین گے کفر کرنے کو بعد جی معافی منگ لین گے میرے آج کر ل نو اللہ نے فرما دیتا سیکھے جے اے پھر گئے پھر عذاب نہیں آئے گا اللہ سونے نے عذاب ٹال جڑا جا والا سی او پھر گیا انہوں دے سروں کو حضرت یونس علیہ السلام غضبناک ہو گئے اور کدم ناک تے گسے دن آن کے حضرت یون سلائی سلام اتوں روانہ ہو پائے بجائے وہاں بستیاں ول جان تنا کے بندے دے پھر دے سن آپ ملکے روم والے تر پے ملکے روم والے تردے کے جانے ایک دریا گیا, گیا دریا گیا جب دریا, گیا دریا کنارے حضرت یو نسلی سلام پہنچے رستے جنے بھی دوست آپ خاندان والے سن وہ چھڈتے گئے حضرت یو نسل سلام چڑتے چھڈتے وہ جناب دور آدھے گئے آپ ایک گھر والی موٹر رہ گئی اور جناب آپ ایک جناب دو بیٹے رہ گئے ایک آپ ایک اپنے جناب گھر والی سوجا محترمانے آپ کو چکے آوے چکیا ہوے یہ اندر جنگ سلام جناب جدو دریا کے کنارے جا پہنچے ایک درخت ہیٹ آپ نے اپنے بچے بٹھا درما اپنے اپنی گھر والی بٹھا بٹھا کے جناب آپ پخانے جنگل دن تشریف لے گئے جدو واپس آئے تے ویکھیا کی ہے جناب ویکھیا کی آپ دی گھر والی اتنے موجود نظر نہیں آئی پریشان ہو گئے بنیا کی آپ اپنے بچوں کو پوچھیا پترا کی گل بنی ہے انہیں فرمایا کہ اس طرح زیادہ آیا سی نشے دی حالت جندر سی زیادہ مستی دی حالت جندر سی حالت دے نال بیٹھی انہیں اپنے خاطم حکم کیتا کہ اس بی بی نو اپنے نال لے آو انہیں لے کے تر گیا وے ابو جی اساں کچھ نہیں کر سکے اساں معصوم بچے سا آپ سمجھ گئے کہ اللہ سونے دی طرف و امتحان شروع ہو گیا ہے حضرت یونس علیہ السلام سمجھ گیا اللہ سونے دی طرفوں امتحان آ گیا وے اس گل کا امتحان آ گیا وے کیونکہ آپ سرکار نے جڑی اپنے شہر جتنے نبی بن کے گئے سن انہوں چڑ کے جدو نے ہجرت فرمائیے اللہ سونے دے دین دی غیرت دی وجہ قوم تے غصے کی وجہ دے خلاف غصے کی وجہ حضرت یونس علیہ السلام جدو اپنا شہر چڑیا کیتی سی اللہ کے حکم تو بغیر سی اللہ سونے نے ہالے جناب حکم فرمایا کہ تھی چلے اللہ نے صرف اے فرمایا سی تیرے دینا اللہ سونے دے حکم تو بغیر ہی جدو جناب والا ہجرت فرما دیتی اسی گل دے اللہ تعالی نے آپ سرکار کے امتحان پا دیتے سزا نہیں سی کیونکہ ندیاں کو جرم نہیں آتا اللہ سونے نے کوئی منع نہیں سی جانا نہیں ہاں اس واسطے آپ سرکار صرف حکم کا انتظار نہیں فرمایا جدو حکم کا انتظار نہیں فرمایا اس واسطے اللہ سونے نے امتحان دیا لہن لا دیا امتحانی امتحان شروع کر دیتے آپ دی زوجہ محترم آپ تو جدا ہو گئی ہر دو بچوں حضرت یونس علیہ السلام اپنے موڈیا تح کے جناب دریا کے کھال پہ ٹپتے نے ایک جناب وادی پہ ٹپتے ہیں نالی آپ جدو دریا ایک بچے نو بار کنارے تے تکھیا نو جناب اپنے موڈے تے بٹھایا جدو اندر بڑے نے پانی دے کے بھیڑیا آ گیا ہے او آپ دے پچھلے بچے نو اٹھا کے ل <سؤال> گیا جب آپ نے پچھلا پچھا نگر گھما کے بھےڑیا چوکے جا رہا آپ فورن نسے جناب اس پاس نا کہ بھے منہ پچھو آپ اپنے پڑا لین جب ادھر جانے نے پچھو آپ کے موڈے مبارک تو بچہ ڈگ پہ ادھر پانی آر لاہ لے جاتا ٹر جانا ہے آپ تن تنہا رہے ہیں اور سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ دے سخت امتحان میرے تے شروع ہو گئے نے قربان جانا تو جو فرمان لیا بندا جدو حضرت یونس علیہ السلام نے کیفیت ویکھی اور جناب والا آپ اپنے گم درد آن کے انتہائی گم درد آن کے حضرت یونسل اسلام کے دریا دے جناب کنارے وا ویک ہے کشتی کڑیے کشتی پری کڑیے جدو اس پری کشتی کے کول گیا اپنے فرمایا دے لی مہربانی ہوے گی میں ایک درویش بندہ ماں میرے کوائے جو پیسے کونی جے اگر تا مہربانی کرو تو مینو پار لگا دو ملک روم والا جانا چاندے سن حضرت یونس علیہ السلام اسلام نے جب وہ گل کی وہاں چہرے کے اتنے نور ویخیا وہاں ویکیا کہ اللہ دا خاص بندہ پہ لگتا ہے اس ویلے لوگ جڑے سن اللہ کے پیاروں کا سن اللہ دے پیغمبر ادبڑا کرتے سن کہ کر لگے جناب سر اکھانے سڈے بیٹھو اصل تر کھلیں گے تو کوئی کرایہ بھاڑا تبے کو لینا حضرت یونس نے لیا جب بٹھا کے رستے اس اللہ سونے نے نو توفان نو حکم کر دیتا دے آن کے کشتی نو دیتا دے کشتی جناب ڈبن والی ہو گئی حیران ہو گئے سن تے نال دے بیلی جنے بیٹھے سن کشتی کے اندر مشورہ کیتا کی کیتا کی کی جاوے کشتی گھر کون والی ہے جاندی بھی نہیں اور طوفان پیا ہوں کی کرے انہیں فوراً مشورہ کر کے ملاح کہ لگا اج تھی کری واقعہ نہیں ہویا مگر سان پتا ضرور ہے یہ اگر ہوگا ہی یہ جد ہوتا ہے جدو کوئی بندہ اپنے مالک دے حکم تو بغیر تر کے جدو اس کشتی کے آ جائے کشتی کشتی ہے جناب ہلارے کھان لگ والی ہو جاتی ہے جب انہاں نے آپس دے اندر یہ گل کی حضرت علیہ سلام سمجھ گئے وہ بندہ والا بدھا جڑا اپنے مالک دے اجازت تو بغیر میں شہر چھڈ کے آ گیا جب حضرت اللہ علیہ السلام قربان جاوا تو سہ مبارک سامنے رکھانگا سانو سان تعلیم کی ملتی آخر گندر بیان ہوے گا قربان جاوا جب حضرت یونس علیہ السلام نے آپ نے فرمایا بےلی گلام اللہ وہ غلام میں ہی ہاں جڑے اپنے مالک تو بنائے آ گیا لو دسو میرے واسطے کی ہوے گا وہاں آخیا نہ بابا جی تسی پاک لوگ جی تے بارے اڑے اارے دبارا کر گے مگر اندر نہیں جان دینا آپ نے فرمایا نہیں بے لیو جن چر میں جا چر تی کشتی نہیں بچے گی تاری کشتی ہی بچنی ہے جدو میں پانی درد جاگا میں کشتی تا ان نے آخیا نہیں سانو گوارا نہیں آپ نے فرمایا پھر اس طرح کر لو چلو پا لو جاند جی کا کنا نکل گا وہی دریا اندر تر جاوے گا کشتی تو ہٹ جاوے گا انہاں نے آپس سارے نے کنے پائے تر وارہ کنا پایا تیجی وار تک سر ہم نام اللہ سونے نے دریا دی سب تو وڈی مچھلی مچھلی جناب کشتی دینار بیجا میرا یونس جدو چار مارے گا اس نے اپنے منہ لئی قربان جا ملے کم بڑے تیز آتے گے انہیں حکم ہی کرنا ہوتا ہے فورن مچھلی نے آن کے منہ دندر پا لیا مگر اللہ سونے نے مچھلی نکم نی مچھلی ہے خبردار میرے یونیسن تیرا نہیں بنایا بلکہ تیرے پیٹرسے تے واسطے قید تے اپنی مسجد بنا چڑیا کھانا نہیں, یونو سنو نہیں ایسا تیرا رزق نہیں بنایا بلکہ تین دی... تین قید خانہ بنایا ہے جرا جی یہ امتحان واسطے رکھنا ہے اور مسجد بنائی ہے تفسیر سیر مدری کے اندر مسجد لف لائے واستے مسل بنا دن سا ذکر کرے گا قربان جاوا حضرت یونس لی سلام جب مچھلی کے پیٹ درد گئے اس مچھلی ہو مچھلی نے کھا لیا اور کھا کے جناب دے اندر چلی گئی کشتی اپنے کنارے لگ گئی حضرت یونس مچھلی قربان تو جو فرمانا دا مچھلی کے پیٹ کے اندر آپ کئی روایتوں کے اندر جناب آن دا ہے دن دا. کئی چ ایک دن دا. لیکن زیادہ مفسری نے کرام نے دن دا دن مچھلی پیٹ دے اندر رہے جدو آپ نے جناب لگا آپ نے موتا لگ چایا ہوں اللہ دا ذکر کر لئیے تاکہ جان واری اللہ سونے دے ذکر ساری زبان مصروف ہوے حضرت یونس علیہ السلام نے فور بہان کام والے اللہ <سؤال> سونے دی تصویر کی جناب مچھلی دسو رہے کرتے رہ کرتے ہیں توجہ فرمانا اتنے ایک نقطے کی گل کر جانا اللہ سونے نے اتنے حضرت یونوس اسلام قید بطور قید ایسی جگہ رکھا جی قبر وانگ ہوئے مچھلی قبر واگ ہوں اللہ سونے نے دسیا قبر وانگو میں بڑھائیے رہ کے زندہ رہے گا سمجھ لو نبی قبران دے اندر بھی زندہ ہی رہنگے قبر دے اندر بھی زندہ رہن گے حضرت علیہ السلام جناب مچھلی دے پیٹ دے اندر اللہ کرتے ہیں تسبی پیک کرتے ہیں قربان جاوا تے ہوں توجہ فرماؤ اتنے جناب حضرت یونس علیہ السلام دے واسطے اللہ سونے نے جناب کے ہو ہے کہ جناب کہو جا رسک رکھ دا رسک رکھا مولا سونے نے مچھلی دن جیتے کوئی شہ نہیں رب سونا اٹھے بھی انہوں پیا جائے رب سونا دستا ہے پیا جی میں اپنی مخلوق نو رکھنا وا پہ کوئی سبب ہیلا وسیلا نہ میں ضرور پہنچا دینا یہ حضرت سلطان سلطانہ رفیل اللہ تعالیٰ فرما دے دال دلی وجود دال دلی اتے ہو ہشیار فکیر جر جتے زندہ رکھے گا رزق ضرور جب در خراب اپنی زہیلا وسیلا کن لیا کر مگر بغیر فکروں اس گل کا فکر نہ کریا کر اللہ سونے نے آدرسل اسلام چالی دن مچھلی دے پیٹ درد آپ ہر پاسے جدر جدھر مچھلی جاتی ہے سلام رب دے ذکر کر دینے لا ایلا ایلا انتا انی من نیل قربان جا جالی آپ دن اپنے سربان لائیا رب سونے دے ذکر دیا اللہ دے عرش والیا فرشتیاں میں آواز سنی یا انوکھی آواز لگتی ہے کوئی مسافر لگتا ہے جڑا فریاد کیا یاد کر پیا کرب سونے نے فرمایا ہاں مسافر کلا تن تنہا فسیا ہے وہی مینو یاد پیا کر کی نام ہے رب نے فرمایا دا نام یو نو سے یا مولا کریم ہے یو نو سے جدی آئی بات روزانہ سن لے کے آدھے سر فکر فکر جگہ راتی نہیں کردا سی یاد رکھتا آخیا یا ما جی سکی تینوں یاد کرتا سی جی اج دھی تین یاد کردیا پھر اج مولیا سونے اج وہ فریاد نہیں سنے گا اب قانون نہیں سکھ تیند کرد پہ کرتا ہے اللہ فرما ہے جہے بندے میند رکھ میں دکھ در کبھی کلا نہیں چڈا میں دکھ کبھی نہیں یاد خدا دکھ ویلے یاد کام ہے کافر سفر کرتے سن سمندرہ دسلے او ان جب طوفان نے آن کے حملہ کرنا تے فوراً آخنا یا مولا کریم سچا فلا سجاب دے دے جدو باہر گا کے اصل بت چی گے گی تینوں من اللہ سونے نے جدو باہر کدنا سمندروں کو پھر اپنی کھوتی بورڈ تھے لے آنی پھر اسی طرح پوجا کرنی وہ بتان کی جی ہاتھ بڑائی بیٹھے رب یاد رکھتا ہے حضرت سیدنا سلام جب اور آیا چالی دن قربان جا مچھلی دے پیٹ اندر رہ کے رب سونے نو پا یاد کردے ہیں قربان در گور فرمانا اللہ سونا انہیں بنا بنا گلوں اللہ بن سلائی سگ دا الاح علا ات آنا کا موال فرماؤ میرے محبوبہ یاد, یاد کر اس مچھلی والے مچھلی والے یاد کر جب گڑ گیا پنڈ چطرناک ہو گیا اپنی قوم دے اوتے غیرت الہی دی جی وجہ قوم چھڑ کے ٹڑ گئے فصل کا مانتے ترگی نہیں کریں گے ہر پاسوں کے ظلم تھا نے اللہ فرما سے وہر رہے انہیں کیتا آد کیا اللہ کون تو مین مولا تجر تو پا کے ہر تو تو کے مولا کریم ابھی میری دعا نہ قبول کرے تھی تو تو پا کے مولا کریمہ تو دعا ما قبول کرنے والا این تو میرے والنی اے مولا بے شک میں ظالمان قربان جاوا گرا غور فرما یہ جناب تسبی حضرت یونیورسلی اسلام نے مچھلی دے پیٹ دن کیتی مگر اتنے سبق سانو دے گئے سبق دیک پاک بن جا اپنے آپ ہمیشہ ظالم سے مجرم ہی سمجھدار رہو ایمان نال دسو نبی پاک ہوں نے کہ نہیں ہوں دے گناہ کیتا سی اللہ کی غیرت پہ جان کے محلے چھڑ کے گھوڑ گئے سن کوئی گناہ نہیں سی مگر جو اولا سی بہتر سی ان نہ بہتر ایسی انتظار کر دے اللہ جو حکم کردہ باہر تو لیتے عمل کر دے پاویں رب کی گیرت چڑھ کے آپ نے اپنا وہ جناب ملک تے اپنا جناب کورس کام چل کے باہر تر گیا کیتا ہے مگر کیونکہ ہالے ہجرت دا حکم اتریا نہیں قربان جانا غور فرما مگر کیونکہ جڑے جنے نیڑے اندے نے جنہ قرب دا مقام ملتا ہے تھوڑی جی کتا ہی ویڈی لگتی ہے میں ایک مثال دینا بندہ رب دیا غور کر ایک بندہ ہوں جنہوں دل میں دستا نہیں دستا دا جن دستا دور دا ہوتا جن دور نڑے کا دستا ہے جن نظر تیز ہونی چھوٹی تو چھوٹی شہری دس پیسہ سانے دل کال سیا واستے سان موٹے جرم بھی چھوٹے لگتے ہیں مگر قربان جانا جی ربر پیغمبر ہوں نے چھوٹا تو نہیں آتا مگر جیڑا خلاف ہے کا مناقل ہو جاوے جیڑا بہتر کام نہ ہو جا کام نہ ہودہ وہاں تو چھوٹا جا کم ہو جاوے خدا دی قسم دی نگر کے اندر وہ ہمیشہ واٹا لگتا ہے کیونکہ ادھر رب دی عظمت شان سمجھتے ہوتے ہیں سونے دی شانت مقام کی اللہ سونے جناب کمل نظر رکھتا ہے آخر قرآن دن جو پیا فرمانا وا مری فرما زبر خیر کرو گے تو توسی گے شربت نظر برابر بھی کرو گے تو بھی ویکھو گے اللہ سونا قربان جا حضرت جناب علیہ سلام نے جدو جناب جی آپ سرکار نے اپنے آپ فرمایا گن اللہ والے पैगंबर होकर पै फरमाते हैं असा मुजरिम होकर भी अपने आपू मुजरम नहीं समझते अपने आप समझते कोई आखी स अग लग जाए सह मैं मुजरम क्या कहना है मैं पाक साफ बंदा वा खुदा बंद हाँ अल्लासो ने सूर्श बना दिता है जे पाक लोग अपने आपू मुजरम समझते हैं फिर तेरे वर्गे साडे वर्गे जे मुजरम ही ने इन अपने आपू मुजरिम कि व्डा समझना पैना है اور یاد رکھ جنا چر بندہ اللہ سونے دے دیا اپنے جرم دا اقرار نہ کرے ار رب سونا معافی اقرار رکھنا پہنتا یارلہ واقعی بج رہے اصل تو قدم قدم کے بلا کرنے ہوں تو پاپ پہ آخر آپ معلوم ہویا اور یہ تو حضرت یونس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پیا بل نفسی نفس امار ترما گئے میں اپنے نفس نریم نہیں کرار دا میں اپنے نفس نری نہیں اقرار دا نفسام مارا تن سو نفس دا کام ہے پیڑے حکم کرنا حالانکہ نبیا دا نفس مطمئنہ متما ہے جڑا برائی کا کدی سوچتا ہی نہیں برائی دا کدی وہ جنہاں دا نفس کبھی برائی دا خیال نہ کرے وہ تے اپنے آپ میں تو اسا اپنے آپ جناب آخر ڈرنے ہاں اکڑ جانے آب کرنے آ. سمجھ لگی بد بختی سر چڑی ہوں سارے منہ سر لب نہیں نکلتے اور نہ جس جی بندے رب مہربان ہونا نا خدا کی کسر کر کے آ ہمیشہ مولا دگے یاد کرتا یا مولا کے اگے عرض کرے گا یا مولا میں ظالما تا کے مولا مینو بخش دے قربان جاگ گا اور فرما اور ایک دوجا نکتا اتنے پہ ملتا کہ نبی اپنے آپ جو مرضی کہہ دین کہہ سکتے نے مگر اسی ابھی دے واسطے کوئی پہڑا لفظ بول سکتے حضرت علیہ السلام نے اپنے آپ ظالم آخر کہ نہیں آکھیا آ جی آخر ہو جانگے کہ نہیں بولو نا معلوم ہوا نبی آپ آج جی انکساری جیویں مرضی کر کے آخ وہ اللہ کی بات کیا کر سکتے ہیں مگر کوئی مائی لال مسلمان نفروت ہو جائے گا, گا اس واسطے نبی پاک نے اپنے اپنوں اے فرمایا میں تمہارے جیسا بشر ہوں لیکن کوئی دوجا آخے گا نا تو پیر سید میرے لی فرما نے بے مانگ ہو جائے حضرت یونس علیہ سلام یہ حضرت یونس کہہ رہے ہیں حضرت آدم علیہ السلام نے آخیا بابا حضرت آدم علی اسلام نے رب ہے بھی اپنے آپ ہے رب سونے نے قربان جہاں اللہ دن سمجھ لا سب تو وقت بند اپنے آپ کی جو مرضی کہہ لین مگر ہمیشہ عزت دے لفظ یاد کرنا اصا کوئی بےدبی کا لفظ بول س نہیں غور کرنا حضرت مسئلہ سلام سمچلی دے اللہ فرماؤں زلوماتے ہیری سنرے ہی سن ایک مچھلی پیٹ ਦੇ دجا سمندر کی تہے تیجا راتے انہ کے حضرت نے اللہ دی تصبیت کی تسبی والا چان چا یہ نیا دیوا رب کی یاد والا جو بالے رب نے سارے ہی دور کر چائے قربان <خر Bij massacre> <elsewhere> <عز tao> <غط pandemic> جانا سلطان فرما نے لند فریاد سن لئی قبول کر لیسا گم تھوں نجات فرما دیتی وقلا فرما جی یونس نسا نجات دیتی ایمان والوں ای بچا رب سونے نے واقعہ ذکر کر کے دسیا ہے میرے بندے یونس واسطے نہ سمجھا جائے میں سارے مامل کا رب مومن بھی میرے روکے میرے پکا پکارے گا میں انہوں نجات دیا گا جی یونس نچھلی کے پیت وتی ہے فرمانا دے گلٹ کے لے جا حضرت سنسل سلام کی دعا قبول ہو گئی فریاد سنی گئی رب ربدی باہر اندر اللہ سونے نے امتحان دے وقت کٹ دیتے امتحان آزمائش دے وقت کٹ دیتے حالانکہ تو اسی تسی ویڑے औखा बेरा अच्छा आवे तो रबा कदन ला पैने आ, रब तो मुन करो बैंने वेखो सारिया मुसीबत साढ़े तड़िया सू सारे दुख मेरे ती सू पता नहीं क्या गुना मेरे को गया यह जहलान वाली गलान ने जाता ख्या कर تھی میرے اگی فریاد کر لئی کرو جو میں جی مجھے یونیورسل نجات دیتی بھی نجات دے دیاں گا حضرت یونیورسل اسلام داستے جڑی مچھلی مسجد بنی سی جب کا ذکر پا کرتے سن گرمی تے حبس امتحان جو سی جسم بارک ہو گیا جی میں بچے کا آدھا جمتے ویل جمد ویلے بچے دوں مگر قربان جان ہی جو سچی لائی سی نیو سچا ربلا لایا سی سال جی پہنچ گئے نے اپنے رب دے فریاد کرنے تو یاد کرنے تو باز نہیں پی مچھلی نو کمو گیا مچھلی ہوں جا کنارے تے ہر شا حکم دی پا بندے اللہ فرما جب میں فضل کا ارادہ کر نو کوئی ٹال نہیں سکدا جب کسی دا ادال گائی لوا ان کوئی ٹال نہیں سکتا مینو کوئی روک نہیں سکتا ہے مچھلی جا کے کنارے آپ کنارے تے رکھا ہوں وقت آن لگا ہے پہلوں دن بن امتحان سن جد مولا نو یاد کیتا ہے اس مشکل در ہوں دن بن رحمتاں شروع ہو گئی کر رہی ہے اللہ فرما دن ابھی بدلتے رہے کختی آ گئی کد نرمی آ گئی کبھی دکھ آ گیا کھ آ گیا کدی خوشی آ گئی کبھی گند آ گیا ایک حال دے میں دین بل نہیں لین دا, دا اس واسے بندیا خدا دیا ہر حال ہی مولہ یاد رکھنا چاہیے تاکہ ہر ویلے وہ رحم کرے مہربانی کرے جی دکھ آ جائے تو پھر وہ کدھ بھی آپ لوے قربان جانا ہوں جناب جب دریا کے کنارے تے مچھلی نے آپ سٹیا آپ رکھ دیتا اللہ سونے نے حکم ددو کدو کے دے پودے اللہ نے حکم دتا اگ پاؤ کدو دا پودا ہو گیا کپڑے کوئی نہیں سن تکلیف ہوں آپ مبارک کدو نے اپنے پتیاں دے نال اپنا لباس بنا ددو شریف نے اپنے پتیاں دے نال اپنا لباس بنا تائیوں تا اس مبارک توجہ کرنا اور جس ادا بہتران چا کیتا اے نبی دی خدمت کیتی اے اس قدو دا ذکر وی رب نے قران وچ کر چھڈیا اے کیتا فرما ادر من المرسلین قیل الفلک من, ملیم فلولا انہو من المسبحین لالا بسفل فی لا یوم یبعثون ذکر کیا سارے اگے معافی منگیت سلام نے ساری معلوم ہویا بڑے دکھ ٹل جی اللہ فرما پہ تصبی کرسبی کی چالی دیر میں رکھ کے باہر کرنا اللہ معلوم ہوا ہے جی اللہ سونے دی یاد نہ بندہ چھڑے تے رب دیر والے کام چھیتی کر لینا قربان جا ملوے اصا ایک صاف میدان وٹ دتا واہ واہ سقیم و بیمار سن رہ, رہ کے مچھلی دیٹ دین امتحان جو سی بیمار ہو گئے شجر تم یا کلا فرما کے انہاں دے اتنے آ ایک پودا اگایا کدو کا اے نبی احترام شان کدو ملی کھڑی کہ رب بھی آکتی اربی یقتی آتے نے کدو شریف ددو آدو آار دے نا سے اللہ دیا اللہ میں حکم دگ پاؤ جی تے اس کدو مبارک اور یار اتے اسی واسطے حضور صلی اللہ تعالی وسلم سرکار آپ جالن آدو کے ٹکڑے ہزور سرکار گوشت چھڈ دے سن تو لب لب کے کھانے سن فرما سر میں اس واسطے کانا انہیں میرے پا یونس کے اتنے چھان کی معلوم ہوا ہو کسی نیک بندے کوئی بندہ نی کر جائے تو ان کی نیکی نا ہی رکھنا چاہیے گل لکھی ویخ لو کدو کا ایک پودا سا کی ہزور نے نیکی یاد رکھی ہے اور کدو شریف پسند کرنا ضروری ہے جی نہ کرے تو بےمان خطرہ ہے اس واسطے کہ او نبی پاک سرکار نے پسند کیا <تصفيق> ہوں خوراک واسطے لباس تے اللہ تعالیٰ نے بنا ددو شریف دے پتے تے خوراق دا بست کے پتیا خوراک کا بندوبست گا ہوگا سمجھ لے تھوں لگا لے رب سونے نے فرما ملتا اللہ, اللہ فرما جہے بھی جاندار تنوع چلتی نظر آئے گی وہ رسک ممولہ فرد دے وہا رسک میں مولا پہ بے وکوفا تسی اپنے فرد کتا ہی کرنے اللہ کتنے کردہ خدا بھی کسم کر کے ہوں اللہ سونے نے حکم فرمایا ہرنی ہرنی جا تھے یون اس منہ و پا رجا کے مڑ واپس آ جنا چر آپ دا جسم مبارک پھر بحال نہیں ہوا ایر جناب ہرنی آن کے روزانہ دھد پلانے رہی ہے قربان <سلام> جناب منہ منہ مبارک آن کے دینی دی سی آپ دھو مبارک چک لے سن حدر جناب یونس علیہ السلام دا جسم مبارک تیار ہو گیا جسم مبارک تیار ہو گیا اتنے گل کر لگا کر سننا پتاو تو ڈگا تو سک گیا آپ بڑا غم ہویا اللہ نے فرمایا یونس نس پتا ایک ڈگا جاڈے تک چھان کرتا غم ہویا جی میں بھی اپنی مخلوق جی میں بنائی ہے چھتی نال مارنا تو منوں بھی چنگا نہیں نا لگتا تتے کا ڈگنا نہیں چنگا لگا میں جنہوں ہاتھ بنا ان مار دیا میں ان دے میںاستے شاید ادھر ادھر ہیلے کرنا وا ہے جی کہ کسے طریقے پھر جان جی نہ سمید ان ختم ہو جائے تو پھر میں جا کے پھڑنا میرے یونس تیری قوم نے تو پیچھے تعباہ کر لی سی میں معاف کر چیاسی ایک دن ہویا تو وہ نہ آئی ہرنی آپ پھر دکھ لگ گیا جرنی کو نہیں آئی اللہ نے فرمایا پھر ویکیا جی لگا تو نہیں فرمایا میری مخلوق میں مینو ایوے پیاری تھی میں جنہ چروے نہ کو آیا ہے معافی والی یہاں بچ میں نہیں پھردا اگے گئے تیار ہو گئے ایک کمار بٹھا ہے آپی آونی آوی بنا کے بانڈے تیار کر کے آنے اللہ سونے نے فرمایا نجا کے گئے دو بانڈے توڑ دے ٹنڈا مار بانڈے توڑ دے انہیں آن تو بابا جی کی آتے ایڈی محنت ن تیار کیتے ہیں توڑ دیا یہ اللہ نے فرمایا یہ اپنے پانڈے نہیں توڑتا میں یہ چاٹ توڑ چکار کروان جا تو جو فرماؤ گئے رحمت دن ب دن سب آ گئے کرم دن سب آ گئے ایک جٹر کا ٹولہ کھڑا ہے دو نار معصوم بچے نے ایک زخمی ہے تھوڑا جا دا سی تندرست پوچھا بے لیوں کیوں کھڑے دے آخا یار اے ایک بچہ دوجا بچہ اگیار دوں بچوں پویا ہے بچوں نے دیکھا اپنے باپ نشا لیا گلے لگ گئے خدا دی قسم رب سونا پتر بھی جدا کیتے واپس کر ہے جے رب سونے تو جدا نہ بندہ سب تو کم لینا پہ اگے گئے ایک ہول چوکی لگی ہے درخت کے تھلے پوچھا تھی کیوں بیٹھے کہنے لگے جا رہا ہے پورکھا بی بی جڑی بیٹھی پرا ہو گئے ساڈے گو ایک درویش اتوں آیا یہ بی بی اتے بیٹھی سی جی ساڈے بادشاہ پتر نے مستی کی حالت اندر حکم دتا یہ لے چلو اس بی بی نو لے گیا عزت نہ لے گیا سن مگر جب لے کے گئے گیا اسی ٹائم کا پیٹ درد پیا ہال تک درد نہیں ٹھیک ہوا ٹھڈ پیر نہیں گئی بادشاہ نے سامان آخیا جاؤ اس درویش نب لیا امتحان سے خالی وہاں جاؤ انو لب کے لو درویش حضرت عمر یعنی علیہ سلام نے فرمایا میں یہاں لو بادشاہ کو گئے بادشاہ دے جا کے ان کیتا بادشاہ بھی ڈیڑھ پیڑ ٹھیک ہو گئی پتر بھی نہ لیا اپنے دو بچیا شہزادی بھی نہ لیا پچھلے نیلوا کے موسم کے لوگ جہے جی سن وہ لبے ٹھڑے سن ایک دیہاتی ملے فرمایا جا کے انبر دے دے یونس مل گئے انہیں آخیا جناب خبر تے دے دیا جا کے پر انہیں مننی نہیں میری گل تو سڈے قانون ہے جلدا جھوٹ بولے انہوں قتل کیا جائے گا تو میں تو ماریا جاگ تھان آپ نے فرمایا بے لیا نو اے جڑا ہے نا کدو کا بوٹا تمین ادھے کو لوی اتنے آن کے پوچھ لوی کہ دس کدو دیا بوٹیا تو ایانے تونس پیگمبر رہے گی جی اگوئی دے سمجھ لوی کہ میں سچا وا تو تھی سچا ہے تو من لین گے تیری نو گیا بج کے گھن لگا جی انہوں سی سلام مل گئے ان آخیا تھے جھوٹ بولنا ہے وہ لے کے سیدا اسے کدو والی تھان پہ آیا آخیا کدو آ دس میرے پیغمبر رہنے گدو نے آنے جناب اپنی تندرستی وقت جناب بیماری دا گزاریا تندرستی پائی ہے جناب تلاش کرتے حضرت یونس لی پوری قوم مسلمان ہو گئی سی عذاب خدا تو بچ گئی سی حضرت یونس علیہ السلام تے امتحان پورا ہو گیا امتحان کیڑی گل کی وجہ آیا اللہ دے حکم تو بغیر آپ نے وہ محلہ شہر سی اللہ نے فرمایا اپنے پاک محبوب نو ولا تک کا صاحب الحوت اے میرے نبی تو تچھلی مانگو مچھلی والے وانگو نہیں بننا جی میرے حکم سب ہجرت کر گئے سن حبیبا تلک مکے کا نہیں جنہاں جر میرا حکم نہ آئے سویا تو مکے ہجرت کرنی نہیں سونے سبر کر ساحب لکھوتے واں پار محبوبہ مچھلی مچھلی والا نا میرا پیغمبر نہ کرنا کہ چپ کر کے بدوا کرتے رہو فرمایا نہ محبوب میرے حکم کا اپنے اللہ دے حکم دا انتظار کرو ان کی کر سبر کرو جنا چر حکم نہیں آ اللہ سونے نے سانوں اس واقع مبارک نو سنا کے بیان فرما کے کئی سبق دیتے ہیں ایک تو یہ دسیا کہ اللہ سونے کے حکم تو بغیر ادھر ادھر نہیں چلنا چاہیے نہیں تو پھر جن دکھ آؤ وہ پھر تیرے کول سنبھالنے اور جان گے وہ تو پیغمبر سن جے امتحان پاس ہو گئے اتاب آ جا گے جدو اللہ کے حکم تو ادھر ادھر ہوئے اور دوسرا سبا کیا ہے؟ دو سبر کی ملیا تو جے دکھ آ جائے تو سبر جے سبر کامیابی دا پیغام لے کے آ سبر دا سبر کڑوا ہے لیکن پھل میٹھا رکھد ہے ماللہ. سبر اڑوا ہے جنہ مسبر کڑوا ہوں گا جی سبر تو مصبر لفظ بنیا ہے تو مسبر ویخلا مو مجھ پا کے کن پر ہی پروڑی شاید تے پھوڑے پھنسیاں نہیں نکل گیا صبر کرو اگر تھل میٹھا دے جاندہ ہے جاوے صبر کرو اپنے آپ کو قابو رکھو نہ رب کا شکوا کرو نہ شکایت کرو اللہ سونے دے پنا دے بخش دے ہمیشہ ہوئی فریاد جاری رکھو ایک دن ایسا آ جاوے گا رب ان تینوں کر لے گا جی یونس نو مچھلی دے پیٹ تیسری گل یہ کہ جو اولاد مال وطن اللہ سونا لے لو نا لے لو تو جی بندہ رب نا چھڑے تے پھر واپس بھی دے بھی اس تو چنگا چوکھا کر کے دے بیچتا پر بندہ رب چھڑے دے. دعا کرو خدا بندے کدوس سانوں سبر والے بندوں بناوے اپنے نیک بندیاں بندوں بناوے آخر دعوان آن مار سٹ دیا وہ تیری یاد نے مار مار سٹ دیا وہ تیری یاد نے جدو نام لیا تیرا